متعلق اور غیر متعلق میں فرق کرنا ری پلاننگ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں ایک شرط یہ ہے کہ پلاننگ کے دوران کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو پلاننگ کے عمل یعنی پروسس میں رکاوٹ ڈالنے والا ہو تاکہ پلاننگ کا عمل بلا توقف نان سٹاپ چلتا رہے اس کی ایک مثال کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ ہے کی تعمیر اول پیغمبر, پیغمبر ابراہیم اور پیغمبر اسماعیل نے تقریباً دو ہزار سال قبل مسیح میں مکہ میں کی اس کے بعد ایسا ہوا کہ مکہ میں تیز بارش ہوئی اس کی وجہ سے کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا اس وقت مکہ پر مسرکین کا غلبہ تھا انہوں نے پانچویں صدی عیسوی میں کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی اہل مکہ نے کسی سبق کے تحت کعبہ کی تعمیر ثانی کے وقت اس کو چھوٹا کر دیا انہوں نے اس کے ایک حصے کو غیر مسقف حالت میں کھلا چھوڑ دیا جو کہ ابھی تک اسی طرح موجود ہے کعبہ کے ابراہیمی نقشے کے مطابق کعبہ ایک مستطیل۔ یعنی ریکٹینگو صورت کا تھا تعمیر نو کے وقت خریش کے لوگوں نے کعبے کو چوکور بنا دیا جبکہ اس سے پہلے وہ مستطیل تھا اس کے کچھ حصے کو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا جس کو اب حتیم کہا جاتا ہے کعبے کے مقابلے میں حتیم کا ایریا تقریباً ایک چوتھائی ہے کے بارے میں پیغمبر اسلام کی ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالشہ المترا ان قوم لما, لما بنو لما بنو الکاب اختصرو ان قواعد ابراہیم فخلت یا رسول اللہ اللہ تردو اللہ قواعد ابراہیم لولا حدسان قوم کا بالقف لفعلت یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہاری قوم نے جب کعبے کی عمارت بنائی تو ابراہیم کی بنیاد سے چھوٹا کر دیا میں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر آپ اس کو ابراہیمی بنیاد کے مطابق کیوں نہیں بنا دیتے آپ نے فرمایا اگر تمہاری قوم کے کفر کا زمانہ ابھی حال ہی میں نہ گزرا ہوتا تو میں ایسا کر دیتا باہوالا صحیح اور بخاری حدیث نمبر ہزار پانچ سو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیل کی توجیہ ابن حجر الاسقلانی نے ان الفاظ میں کی ہے رعایتن للوب قریش یعنی قریش کے قلوب کی رعایت میں ایسا کیا بہوالا فتح الباری والیوم 3۔ پیج 457 اصل یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں لوگ بہت حساس ہوتے ہیں جب کہ کسی مذہبی یادگار پر لمبی مدت, مدت گزر جائے تو لوگوں کی نظر میں وہ مقدس بن جاتی ہے اس میں ادنا تغیر کو وہ برداشت نہیں کرتے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اگر کعبہ کی عمارت میں تغیر کرتے تو اندیشہ تھا کہ لوگ اس کا تحمل نہ کر سکیں گے اور اس کا منفی نتیجہ برآمد ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عرب میں توحید کا دین قائم کرنے کا جو عمل جاری ہے وہ درمیان میں جپرڈائز ہو جائے گا اور دراصل مشن کو سخت نقصان پہنچے گا اسلام میں رعایت عوام کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کو قرآن میں تالیف قلب کہا گیا ہے باہوالہ صورت التوبہ آئٹ سکسٹی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تالیف قلب اسلام کا ایک اہم اصول ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی مشن کے دوران ہمیشہ متعلق یعنی ریلیونٹ اور غیر متعلق ارریلیونٹ کے درمیان فرق کیا آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ایک غیر اہم چیز کی خاطر آپ اہم کو نظر انداز کر دیں آپ کے سامنے ہمیشہ اصل نشانہ ہوتا تھا اور جو چیز اصل نشانے کی نسبت سے غیر اہم ہو اس کو آپ ہمیشہ نظر انداز کر کے اصل نشانے پر قائم رہتے تھے یہ اصول ایک دائمی اصول ہے اور اسی اصول کا نام وزڈم ہے پیغمبر اسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد راقم الحروف نے وزڈم کی یہ تعریف دریافت کی ہے وزڈم از دا ابلیٹی ٹو ڈسکور دا ریلیونٹ آفٹر اسٹارٹنگ آؤٹ دا ارریلیونٹ ڈاکٹر میکل ہارٹ نے اپنی کتاب دی ہنڈریڈ میں بتایا کہ پیغمبر اسلام تاریخ کے سب سے زیادہ کامیاب انسان تھے آپ کی اس عظیم کامیابی کا راز یہی تھا آپ نے اپنے مشن میں ہمیشہ اس وزڈم کو اختیار کیا